سوال میں کی تنبیہ کرنے کے بعد کی جماعت سے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تیرے لیے تقریر خطاب کرنا تبلیغ کرنا حرام ہے کیونکہ تمہیں کفر اسلام کو پتہ ہی نہیں کیا اور بالکل بند ہو چکی ہیں ایسے ہے نا اچھا ایک اور بات آپ کرتا ہوں اس کو یہی چھوڑیں ایک آگے چلتے ہیں حضرت یہ بتائیں اسرائیل جیسا کوئی عالم اسلام کا دشمن ملک ہے جی ہائڈ صاحب کیوں اسرائیل جیسا کوئی نہیں کیا پاسپورٹ پر یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ عوام کے بندے مسلمان اسرائیل میں نہیں جا سکتے ایسے اسرائیل کو خطرہ ہے کہ ادھر آ کر یہ فساد کریں ٹھیک ہے نا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ خطرہ مولویوں سے ہے یا عوام سے ہے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 رگڑا دینا جی ہوں دیکھو کتاب کتاب لکھی آپ مولانا ایک کتاب کی وجہ سے پوری کتابیں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 اور ان مول سے لا ل جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں دوستی ہے تعلق ہے رابری کے آپ ان سے لکھوا لائیں کہ یہ کتاب لکھنے والا کافر ہے ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کتاب سے تعلق ہے نہ کتاب کے مصنف سے تعلق ہے بات لکھوا تاکہ ہمارا اتحاد ہو جائے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات کہوں کہوں ایک بات یہیں بیٹھے ہوئے ایک کو بتاؤں اور ثابت کروں کہ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں حضرت اس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں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 آپ کس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں اپنا بالکل بندے کسی ملا کا کلمہ مت پڑھو کسی کو کسی کو بھی مانو تو شریعت رسول کے آئینے میں مانو پہلے شریعت کو مانو پھر کسی کو مانو ایسے اندھے کسی کے پیچھے مت بن کر چلو دوزخ اللہ تعالی کی سامنے ہے کوئی معافی نہیں ہوگی <سلام> ادھر وہاں پر مولانا اور حضرت صاحب کبلا صاحب اللہ تعالیٰ کمال ہے اتنا بڑی جماعت کا بزرگ ہے تم اس اس اس کو دوزخ میں ڈال رہا ہے اس کی جنی چلتا کے کے سامنے سب منی کے ہے۔ <سلام> کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہاری شکر نگاہ کے اندر وہ حضرت ہیں وہ قبلہ ہیں وہ قاسم ہیں وہ قاسم والخیرات ہیں وہ بزرگان دین ہے یہ آپ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کسی کا روپ نہیں چلتا کسی کی حیثیت نہیں ہے شن لکھو سارے پر پتھر جو لکھ رہے ہے نا تا تو کیا کسی نبی کا وجود جائے سمجھتے ہو نبی کریم علیہ اللہ وسلم کے بعد حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور مان درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہے آپ کا یہ اشتاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس پر اجماع امت منقد ہو چکا ہے اور جو شخص باوجود اور نصوص کہ کسی نبی کا وجود جائے سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا اور کیا تم میں میسج یا تمہارے میں سے کسی نے ایسا کہا ہے آج جواب لکھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ وسلم کے بعد قیامت ہم تو کوئی نبی اچھا ہمارا اور ہمارے مشاہد عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور پارے شفیع محمد محمد رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا اور لیکن محمد اللہ کے رسول خاتم النبین ہے اور یہی سابقہ مقررت حدیث جو مانا حدت آتوں تک پہنچ چکی پہنچ گئی اور نیز مسو حاشہ کہ ہم میں کوئی میں سے کوئی اس کے خلاف کہے جو اس کا محسوس ہے وہ آتی کافل ہے اس لیے ایک ممکن سرف قطعی کا بلکہ ہمارے مجش کو مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی دقت نظر سے عجیب دقیق مضمون فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے جو اس مولانا نے اپنے سالہ تازم ناسم بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت دو نو داخل ہیں ایک خاتمیت بعد بار زمانہ وہ یہ کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام بیاض نبوت کے زمانے سے متاثر ہے اور آپ ایسے زمانہ ہے سب کی نبوت کے خاتمے اور دوسری نبی اور خاتمیت بعد بار دات جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی نبوت ہے جس پر تمام بیاگ کی نبوت ختم بنت اور جیسا کہ آپ خاتم النبیین النبین ہے بار زمانہ ہے اسی طرح آپ خاتون النبین ہے بزاد کیونکہ ہر وہ شاید بلار ہو ختم ہوتی ہے اس پر جو بذات ہو پھر سے آگے سلسلہ نہیں چلتا اور جبکہ آپ کی آپ کی نبوت بذات زات اور تمام بیالسلام کی نبوت بلارد اس لیے کہ سارے بیا کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطہ سے ہے اور آپ ہی فرد اکمل و جگانا اور دار سالت نبوت کے مرکز رکھتے ہیں, نبوت کے ہیں. پس آپ خاتم کبھی اور, زمانن بھی،, بھی, اور زمانن بھی اور آپ کی خاتمیہ صرف زمانہ کے سے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ سابقین کے زمانے سے پیچھے م بلکہ م ہے بلکہ کامل کامل سرداری اور غائت رفعت انتہا درجہ کا شرف اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ آپ کی خاتمیہ ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو کتنے لانتی خائن ہیں کہ ادھر تو لکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں آخری نبی کہنے میں آخری نبی لہٰذا خاتم نبی جن کا مانا یہ عوامی مانا ہے جہلانہ مانا ہے اور آپ کے بعد اگر نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں آتا ادھر کہہ رہا ہے یہ اور لانتی ادھر لکھ رہے ہیں ہم نے کب کہا کہ اس وقت بھی جیسے آپ جیسے ادھر بیٹھے ہوں گے جناب وہ اس وقت سارے ڈون گئے تھے کہ جناب آپ یہ کتاب میں یہ لکھا ہوگا ادھر آپ یہ لکھ رہے ہیں کس کا جس کے سامنے یہ بات وہ عربی یہ اردو میں یہ اردو میں کتاب ہے وہاں عربی عرب میں ہوتی تو پھر تو اور مزہ ہوتا مزہ ہو گیا تو وہ سمجھ لیتے بھی کیا بات ہے پریشانی تو نا اور خیانت کے ہم کب کہتے ہیں؟ ہم آپ کی زبانیہ میں مناسب نہیں دوسری بات، اگر بات یہ ہے جو جو کہ حقیقت فرم نہیں کیا مفروضہ اور حقیقت ایک ہو سکتے ہیں بالکل صحیح مفروض مفروض میں بھی فرق ہوتا ہے ایک ہے میں کہتا ہوں حضرت جو جو ایک ہے میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی اگر حرام زیادہ ہو تو کچھ فرق نہیں آتا ایک ہے اگر قاسم نانوتوی حرام زیادہ ہو تو فرق آتا ہے yeah. دونوں مفروضوں میں کیا فرق ہے اگر دونوں مفروض ایک جیسے اور مفروضوں او سے کچھ فرق نہیں آتا تو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر, اگر, اگر م... فرض زیادہ ہو تو کچھ فرق سے متفق لفظے اگر لگانے سے ہو رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو آپ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو آپ کے فیور بدل یہ ہے وہی کتاب کے اندر ایک لفظ تو آپ نے اس سے پیچھے پوری بحث جو ہے وہ وہ پوری بحث پوری بحث دیکھنے کے بعد آپ دیکھ چکے ہیں آپ سے آپ کو شباب پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ چکے میں نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے سوچ ویسے کیسے عجیب بات ہے حضرت کیسی عجیب بات ہے ایک مدرسے کا فارغ تحصیل فاضل ہو جس اس مدرسے کے اس مدرسے کے اساتذہ مشائق کے جو بزرگ شمار ہوتے ہیں ان بزرگوں کے جو عقائد ہیں جن کا پوری دنیا میں ہے جناب جی شور پر پا ہے اور حال چل مچی ہوئی ہے آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا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 آسان بات کہاں تاریم ہے تعلیم دی جاتی ہے حدیثی نبی کی جاتی ہے اتنا، اتنا جاتی یہ ہے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب جبریل امین نے آکر کر حرض کی مالیمان مال اسلام مال احسان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 بعد میں رکھیں رکھیں میں ایمان کا پتہ نہیں ہے ایمان کی باسی نہیں چھیڑی جاتی <تصفح> لیکن آپ بالکل وہ معذور ہیں اس لیے میں آپ کو معذور رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اگر آپ کے سامنے یہ اعتقاد کی بحث چھیڑ دیتے تو ان کا بیڑا گرک ہو جاتا تم جوتے اٹھا لیتے کہ بغیرت کے بچے تم یہ لکھ لو چکے ہو جیسے والے آئے میری مسجد میں وہ در مسلم آباد میرے کہا بھی سارے دوست بیٹھے نا آج جماعت آئی ہوئی نماز کے بعد دین کی باتیں کریں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 کی کے میں یہ تو تم ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں یہ ان کے باتیں موجود ہیں اور تم ان کو رحمۃ اللہ اور کے دو پٹھان ان کے ساتھ ہمارا بستر الگ کرو بے بتایا نہیں یہ بخیر ایمان سے دو بسترے اٹھائے اللہ وہ جب آپ کے ابیر صاحب کا رنگ بوڑھا گیا فتح ان کا مرکز تھا ادھر گیا اس نے بتایا یار ہمارے ساتھ یہ ہوا اس نے کہا آج کے بعد تم ادھر مسجد میں نہیں جانا تم لینے گئے گئے بات کرتا ہوں ایک تو میں نے سوال اٹھایا اسرائیل کا یہ دو جماعتیں جماعتیں وہ وہ کہتا ہے کہ یہود نشارا کی حکومت کے خلاف بولنا انگریزی حکومتوں کے خلاف بولنا غیبت ہے غیبت غیبت ہے غیبت ہے اس کی ٹون بھری ہوئی ہے اس میں یہ فونوں میں فونوں میں جیسے کوئی فون فون ملانے جی کسی نے کوئی گانا لگ جانا کس کس کس کس ہے کسی نے ناچ لگ جاتی ہے کسی نے کچھ لگ جاتا ہے اسی طرح ٹون بھر ہے جنگت نہ کریں گے، غیبت نہ, سنیں گے غیبت نہ کریں گے غیبت نہ سنیں گے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 اور جو کفر کی حکومتوں کے خلاف بولنے کو غیبت کیا ہے وہ کافر مسلم غیر مسلم ہے آزاد مسلمان نہیں بن سکتا اللہ تبارک نے پوری دنیا کے کفر کی حکومتوں کے خلاف قرآن میں جگہ جگہ بات کی کہ نہیں کی حضرت سے فراؤن کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ تو بدمش مشکہ ہے اور ریوینڈ والے کا یہی منشور ہے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 وہ کہا کہ حضرت مشکل بنوائے چتر پھیروئے یہ صدر تک شامل ہوتے دہا کے اندر وزیر اعلیٰ شامل <تصف> کے اندر اللہ اللہ تمہارے حال کو بدلو یا اللہ یا, یا, اللہ،, کو یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے کٹے کا بچہ بہن چوتھ خود مصیبت ہے اور دور کر دے سلانتی کو دور کر دے یہ جہنم کے وہ جہنم کے ادھر بن چکے ہیں تم ان کے پیچھے مت مت بات ہے اٹل بات ہے سانو پتا جی. پہلے ہوئی ہے بحث